لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ <بَعِيد> اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی قیامت کے دن کافروں کا حال بیان کیے جانے کے بعد اب مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جنت متقیوں کے بالکل قریب کر دی جائے گی اتنی قریب کہ میدان محشر سے ہی اس کا نظارہ کریں گے اور ان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے جنہیں دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا نہ کسی کان نے سنا تھا اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کا تصور کیا تھا